السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أوضح لعباده طرق الهداية ويسر لهم أسماب النجاة والبقاية وأنزل كتابا يجتمل على العلم والدراية نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أيد الله به الدين ونصره بالحماية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون من المعزز عرب شائق اور اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان یہ نسیان سے ہے اس سے بول چول اور اب تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی ہو جاتی ہے گناہ اور نافرمانی کا ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ انسان گناہوں پہ اسرار کرنے لگے توبہ اور استغفار کو درد کر دے اور گناہوں کی دلدل میں پھنسا چلا جائے یہ اللہ رب العزت کی عنایت اور رحمت ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے گناہ پہ فوری پکڑ نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت انسان کو مہنت دیتے اگر اللہ رب العزت لوگوں کو محلت نہ دے تو روئے زمین پہ کوئی بھی چلتا پھرتا نظر نہ اللہ رب العزت فرماتے وہ لو یو آ سب متو کیا نہیں ہامیا د جسم اللہ رب العزت اگر گناہوں پہ لوگوں کی فوری پکڑ کرنے لگ جائے تمہیں روئے زمین پہ کوئی بھی سی روز شخص نظر نہ اللہ رب العزت مولت لیکن گنہ کار کبھی بھی اللہ رب العزت کی پکڑ مخفی تدبیر اور چال سے بے خوف اور بے فکر نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العزت پر باتیں اف امین فنو مکر, مکر قوم الخاص کیا تم اللہ رب العزت کی پکڑ سے بے خوف اور امن میں آگئے ہو وہی لوگ اللہ رب العزت کی پکڑ سے بے خوف اور بے فکر ہوتے ہیں جو لوگ خسارا پانے والے ہوتے ہیں اسماعیل بن رافع رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے الامن من الکر اللہ على کام فرا اللہ رب العزت کی پکڑ سے بے خوف ہونے کا یہ معنی ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے اور بس اللہ پہ امید لگائے رکھے کہ اللہ تو معاف کرنے والے أَوْ يَتِيَمُمُعَذَهُ مِنْ حَيثُ لَا يَشّعْرُون أَوْ يَأْخُدَمُم فِي تَقَلُّ بِهِمْ فَمَهُم بِماجِزين أَوْ يَْقُ دَمم عَلَ تَخَص فَإِن ربکم کیا لوگ جو خفیہ تدبیریں کرتے ہیں وہ امن میں آ گئے کہ اب اللہ رب العزت انہیں عذاب نہیں دیں گے اللہ رب العزت چاہیں تو جس زمین پہ چل رہے ہیں اللہ اسی زمین میں درسا کے رکھ یا وہ زمین پہ چل پھر رہے ہوں اور اللہ رب العزت انہیں پکڑ لیں اللہ کو کون عاجز کر سکتا ہے اللہ خوف کے ذریعے بھی انہیں پکڑ سکتے ہیں لیکن اللہ غفور الرحیم ہے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لو اللہ معاف کرنے والے عبداللہ بن مسور رضی اللہ کو تعالیٰ نے فرمایا کرتے اکبر القبا بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ بھی ہے الشراق و سب سے بڑا گناہ کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا من بکر اللہ کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے اور اللہ کی تدبیر اور چال سے بے خوف اور بے فکر ہو جائے ول من رحمت الله انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے یہ کبیرہ گناہوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادی رہبر سید ابلدی آدم کہ ایسی شخصیت اور ایسی ہسی مبارک ہیں کہ جنہوں نے کبھی کو گناہ کیا ہی نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کا خوف کتنا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کرتی کہ جب بھی بادلوں کو آتے دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدل جایا کرتے سیدہ سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول یہ بارش کے جب بادل آتے ہیں لوگ تو مسکراتے ہیں کہ یہ بارش ہونے والی ہے لیکن آپ کا چہرہ ارور بدل جاتا ہے وجہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یو منی پی کے آداب اشا مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان بادلوں کے ذریعے اللہ عذاب نہ برسانے والے کہ قومی خون قوم آپ جی اللہ رب العزت نے انہی بادلوں کے ذریعے انہیں عذاب دیا تھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما رأوه بل ہوں تم ری ہوں بن علی میں آگ نے جب بادلوں کو آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تم برسائیں لیکن اللہ رب العزت نے جب وہ بادل آئے لوگ اس بادل کے نیچے اکٹھے ہو گئے اللہ نے آگ برسائی اور پوری قوم کو خات کر کے رکھ حسن بصری رحمتہ اللہ کی آلے فرماتے ہیں المؤمن يعمل مشفق خائف مومن جب نیک کام کرتا ہے لیکن اس کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے وہ ڈر بھی رہا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے قبول نہ کیا تو پھر میں کہاں جاؤں و المونافق یا منافق جو ہے وہ گناہ پہ گناہ بھی کرتا جاتا ہے لیکن بے خوف بے فکر ہوتا ہے اسے کوئی پریشانی نہیں ہو مومن اور منافق کے عمل میں فرق کیا ہوتا ہے عبداللہ بن مسور رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں ان المومن یرا ظنوبا کہ انہو قائد تحت جبلی یخاف ان یقع علیہی مومن گناہ کو یوں سمجھتا ہے جب گناہ ہو جائے کہ شاید وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے ابھی کوئی پہاڑ کا حصہ لڑکتا ہوا آئے گا اور مجھے کچل کے رکھ دے گا فوری توبہ کی طرف آ جاتا جبکہ فاجر انسان یا راض انفی فاجر انسان کو نہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی آئی تھی اس کے ناک پہ بیٹھ گئی ہے اور وہ ہاتھ سے اشارہ کردار مکھی اڑ جاتی اس سے کبھی پریشان نہیں دوسری بات گلگار کبھی بھی اللہ رب العزت کی دی ہوئی محلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھا اللہ رب العزت محلت ضرور دیتے ہیں لیکن اس محلت کو اپنے حق میں کبھی بہتر نہ سمبھ اللہ رب العیصر فرماتے فل ہدی سر سیجو تلا دی متی اللہ کے رسول یہ آپ کی بات نہیں مان رہے آپ ان کو محلت دے دیں ان کو ڈیر دے دیں اور ان قریب اللہ رب العزت انہیں پکڑیں گے اور اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہوتی دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرما دیں إنما ولهم آخر کبھی نہ یہ سمجھے کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ان کے حق میں بہتر اللہ اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ یہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائے صرف صالحین یہ کہاں کرتے تھے کہ اگر آپ گناہ کریں اور اللہ گناہ پہ مہلت دے دیں سمجھ لو یہ بھی اللہ کی سزا ہے کیونکہ انسان کے جتنے گناہ زیادہ ہوتے جائیں گے پکڑ اور عذاب بھی تو اتنا ہی سخت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتے ہیں لیکن اللہ رب العزت جب پکڑنے پہ آتے ہیں پھر اللہ چھوڑتے نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادی سائید مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے ہیں غداری کا افزو ابل پورے واحد ہندو علیم شری اللہ رب العزت جب کسی بسی پہ گناہ ظلم شروع ہو جاتا ہے اللہ بولتے پھر اللہ رب العزت کی جب پکڑ آتی ہے اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوا کرتی ہے دوسرے مقاب پہ اللہ رب العزت فرماتے وا سوا ہوا فلام ظالم کبھی نہ سمجھے کہ اللہ اس کے ظلم سے غافل ہیں اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں اور اللہ نے مہدت دی ہے قیامت کے دن تک جب آنکھیں چندیا جائیں گی اور قیامت برپا ہو جائے گی تاریخ انسانیت کتنے ہی ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی مہدت کو اپنے حق میں بہتر سمجھا پھر اللہ رب العزت کا عذاب نے انہیں آ لیا پھر ہوا جو انا ربکم العلہ کا دعوی کرنے والا تھا وہ کہتا تھا انا ربکم العلا میں ہی سب سے بڑا رب اللہ نے اسے مہلت دی اور مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے لوگ اس کے پاس آتے اور کہتے کہ بارش کی ضرورت ہے وہ فرآون کہتا کل کہ بارش ہو جائے اور اس نے ایک بلند عمارت بنوائی ہوئی تھی اس پہ چڑھ جاتا اور جا کے کہتا اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ خالی کا بھی میں تو ایسے کہہ دیتا ہوں لوگ مان لیتے ہیں اللہ لوگوں کو بارش کی ضرورت ہے بارش برسا دے ورنہ لوگوں کا اعتماد خراب ہو جائے گا اور کہتے ہیں کہ اللہ پھر بارش برسا دیا کرتے اتنی مولت لیکن جب اللہ رب العزت پکڑنے پہ آئے تو اللہ نے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا کہ آج بھی اس کا جسد اور جسم جو ہے وہ مصر کے میوزیم کے اندر موجود ہے قارون بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے خزانے اس کو دے دیے جب اس نے یوں کہہ دیا انما نما او علم یہ میری فہم و فراست ہے یہ میری سمجھداری ہے کہ مال کیسے جمع کرنا تھا میں نے کر لیا ہے اور اللہ رب العزت کے حق کو بھول گیا تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس کو زمین پہ دنسا دیا اور وہ دنستا ہی چلا جا اب عبیدہ دا اللہ یہ آر فرماتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسا جملہ زبان سے بول دیتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ میں نے کتنا بڑا جملہ بول دیا ہے اللہ پہ آئے تو اس ایک جملے پہ ہی انسان کو عبرت کا نشان بنا دیتا بنا فی بنی, اسرائیل, يقول لا اليوم احدا اعز بنی اسرائیل کے بادشاہ کا تکبرانا گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا میں نہیں جانتا کہ آج کوئی مجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے فلا صلاح کو ہی رہے اللہ رب العزت نے سب سے کمزور اپنی مخلوق کو بیچ دیا جس کو آج مچھر کہا جاتا ہے جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں وہ اس کی نوز میں داخل ہوا اور دماغ تک پہنچ گیا اور جب وہ دماغ میں جا کے بن بن تھا وہی بادشاہ لوگوں سے کہتا میرے سر کے اوپر جوتے مارو مجھے سکون ملتا لوگ مارتے گئے اللہ نے زریل و خوار کیا پھر کہا جوتوں سے سکون نہیں ملتا کوئی بڑی چیز مارو لوگ مارتے گئے اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کو تعالیٰ فرماتے تکلم ملک من الملوک ایک بادشاہ تک ابو رانا گفتگو کر رہا تھا اور اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے جب تکبرانہ ابانا گفتگو شروع کی اللہ نے اسے کسی اور مخلوق میں بدل دیا پھر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ وہ مچھر بن گیا تھا کہ مکھھی بن گیا سفیحان رحمت اللہ کے آلیہ فرماتے کہ مجھے تو بن عمر رحمت اللہ کے آلیہ نے بیان کیا انسان جب کسی پہ ظلم کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں میں نے تو قاضی اور دستر کو خرید لیا ہے اللہ رب العزت کو تو کوئی نہیں خرید سکتا اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہوتی بن عمر رحمت اللہ آلے کہتے ہیں میں بیت اللہ کا طباف کر رہا تھا کہ میں نے ایک شخص کو سنا وہ یوں دعا کر رہا تھا اللہ مجھے معاف کر دے پریشان ہوا یہ کیا دعا کر رہا ہے؟ کہ اللہ مجھے معاف کر دے یقین ہے کہ معاف نہیں کر رہے ہیں؟ زمانہ تھا اور سب نے یہ آواز اٹھائی کہ آپ نا باللہ انصاف نہیں کرتے آپ جو ہیں ناؤز باللہ خائن ہیں میں اور میرا دوست بھی ان کی باتوں پہ آ میں اور میرا دوست بیت اللہ میں بیٹھتے تھے تو ہم نے یہ نظر مان لی کہ اگر مجھے موقع ملا اور سیدا عثمان شہید کر دیے گئے تو میں ان کے کفن کھول کے ناؤز باللہ تھپڑ مارو گفت آ گیا جب سبائیوں نے آپ کو شہید کر دیا میں گھر میں داخل ہوا میں بھی تھا میرا دوست بھی تھا شہید ہوئے ہوئے تھے اور یہ کو کون سی ہستی ہے؟ یہ وہ ہستی ہے کہ دنیا میں تھے اللہ کے رسول نے جنت کی کچھ خبری سنا دی تھی یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے زمین خرید کے دی مسجد نبی قائم ہے یہ وہی ہستی ہے کہ مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی تو پچھلے روا خرید کے دیا تھا کہتے یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ میرا دوست گیا اور پیچھے ہو پھر میں آگے بڑھا میں نے کہا میں نے تو نظر پوری کرنی ہے میں نے اپنی نظر پوری کی کمرہ ہٹایا اور سہی نا عثمان کا ناروز بلّہ تھپڑ پا سیدہ سیدا کہنے لگی اللہ اس شخص نے ظلم کیا ہے میں تین بد دعائیں دیتی ہوں جس ہاتھ سے تھپڑ مارا ہے اللہ اس کو شل کر کے رکھ دے اللہ تمہیں اندھا کر دے اور میری بد دعا ہے کہ اللہ تمہیں ضرور جہنم میں داخل کرے میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تو وہ واقعی بالکل لکڑی کی طرح سوک چکا تھا میں نے اس کی آنکھیں دیکھیں تو نبینہ ہو چکا تھا اور وہ ساتھ کہہ رہا تھا مجھے یقین اللہ مجھے جہنم میں ظالم جب ظلم پہ اتر آئے اللہ رب العزت دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا کا زمانہ گورنر بنا دیا نبی بکاس رضی اللہ تعالیٰ اور گوفا کے لوگ تھے وہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے جو بھی گورنر بن کے آتا اس کے بارے میں پورے پورے خیالات اور شکایات سہینا عمر تک پہنچاتے انہوں نے شکایت پہنچا دی کہ یہ ساتھ جو ہے یہ ہمیں نماز ہی نہیں صحیح پڑھاتے عمر رضی اللہ علی نے بولا نہیں ساتھ پتہ چلا ہے کہ تم نماز صحیح نہیں پڑھاتے نبو قاس اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں نماز صحیح نہیں پڑھاتا میں نماز بنا کے کہا جاؤ کو مساجد کے اندر اعلان کرو کہ ساتھ میں بقاس کے بارے میں کیا شکایات ہے قاسد پہنچتا مساج میں اعلان ہوتا ہے ایک مسجد میں اب میں شخص کھڑا ہوتا کہاں پوچھنے آ ہی گئے ہو تو سعد کے اندر تین شکار جے یادیہ جب فیصلے کی بات آتی ہے تو انصاف نہیں کرتے ویکسویہ جب تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو انصاف نہیں ہوتا یسری بسری یہ تو کبھی جہاد میں بھی نہیں جاتی تو اللہ تین تین الزام لگائے فاعمی اللہ یہ جھوٹا ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر وہرا اللہ اس کی عمر کو لمبا کر اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر تاریخ لکھتی ہے وہی شخص تھا کہ نبینہ ہو گیا وہی شخص تھا کہ اتنی بڑی اللہ نے عمر دی کہ اس کی جو پلکیں تھیں اب وہ اٹھا نہیں کرتی پھر وہی شخص تھا کہ کی گلیوں میں لیٹا ہوتا تھا پائی پائی کو ترسا کرتا تھا اور مشیزہ کو چھیڑا کرتا تھا فتنوں میں پڑ گیا مسلمان کبھی بھی اللہ رب العزت کے عذاب سے بے خوف اور بے فکر نہیں وہ توبہ کرتا ہے کبھی بھی اللہ رب العزت کی دی ہوئی محلت کو اپنے ہاتھ میں بہتر نہیں سمجھتا سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے جب گناہ ہوا فوری توبہ اور اس سے گار کر لیتا اللہ رب الدی ومن يوفر اللہ ولم على ما فعلوا هم ایمان والوں سے جب گناہ ہو جائے سوری اللہ کو یاد کرتے والی ذات تو اللہ کی ہے وہ اللہ اسے عذاب نہیں دیتے فسری نقطہ بیان کیا کرتے زندگی میں اس کو کبھی نہ جانے دینا اللہ علائی عذاب نہیں دیتے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ ایسے قوم کو کبھی عذاب نہیں دیتے جو اللہ سے معافی اور بخش معمتی دی رہتے دوسرا گاؤں جب بھی گودام ہو جائے فوری کوئی اللہ کے رسول اور کوئی نصیحت کر دے میں وقت ہی جب بھی کوئی گناہ ہو جائے کر لینا یہ بٹا بلی اسرائیل کی مارت بھی تھی ساری زندگی اس نے بے حیائی اور فہاشی میں گزار دی صرف اللہ کی محبوب و فانی پہ پلایا تھا کہ اللہ نے اس کے زندگی پر بھی سلف عاد کا کتنا پیارا رویہ ہوا کرتا تھا جب کسی شخص کو دیکھتے کہ گناہ پہ لگا ہوا ہے اس کو بات اور کہتے کیا گناہ کر لیا ہے کہتا ہاں گناہ ہو گیا جانتے ہو اللہ نے یہ گناہ پہ لکھ بھی دیا جاتا پھر ایسا کرو نیکی کرنا شروع کر دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ اللہ نے جو گناہ لکھا ہے اللہ نے پٹا دیا ہے جب یہ گناہ ہو فوری نیکی کر لیا کہا نماز کی طرف آ جائے ہو بکر صدیق نہ کسی بھی شخص نہ ہو جائے ادا کر لے اور اللہ سے مانگ لے اللہ, مانگ لے اللہ مانگ لے آخری بات دے دیتا ہے تو یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا میں اللہ رب رب فرماتے اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے مبارکہ کو پڑھتے اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کرتے فِتْهُ سُون مِن نپ مل ولوان تنہا اللہ کو صدقہ کر دو میرے خان کہ یہ کہے کہ اللہ تھوڑی سے مہدت دے دے کہ میں صدقہ کر دوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں لا ہی لکھتے ہیں کہ انسان کی یہ خواہش نہیں ہوگی اللہ اتنی مدت دے دے کہ میں قرآن کر لوں مہدم کی بات نہیں کرے گا میں صدقت کر اور نیک لوگوں میں شامل ہوئے کوئی حصیقت کر نہ پوچا بن اسرائیل کا وہ شخص ہے جس نے پھر اپنے محبت خانے سے باہر نکلتا ہے اور اللہ کی نامرمانی میں گزارتا ہے بیٹھا دیتا ہے، دیتا ہے، تو وہ دیتا دیتا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اس کی اب اللہ رب العزت الزت کا لگاتے بھی ایک پلڑے میں گنا رکھا جاتا وہ سات راتوں کا جو گنا تھا وہ پلڑا باری ہو جاتا ستر سالہ عبادت ری ہو جاتی اللہ ابو الزم پوچھتے میرے بندے کہیں کوئی اور دیکھی تو نہیں دے گئی رشتے کہتے ہیں اللہ ہاں وہ دو روٹیوں کا رہ گیا ہے اللہ کہتے ہیں انہیں بھی لیا جب وہ پلڑا باری ہو جاتا ہے اب مساثر نصیحت کرتے بیٹھو اس شخص کو یہ سنا دونوں بول جانا جب اور با لینا تمہاری لیکیوں کا پلڑا باری رہے میری اللہ رب الع ہے اسلام کی حالت میں رکھنا ایمان کی حالت میں, دینا، اس حالت میں دنیا سے بلانا ہمارے زبان سے توحید ہو اور جن ہماری منتظر معود فستنفر الله لي ولم ولساقر المسلمين من كل ذنب فستنفروا إنه هو طب المسلمين